خطبہ نمبر اکتالیس آپ علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ جس میں غرداری سے روکا گیا ہے اور اس کے نتائج سے ڈرایا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد رکھو وفا ہمیشہ صداقت کے ساتھ رہتی ہے اور میں اس سے بہتر محافظ کوئی سپر نہیں جانتا ہوں اور جسے بازگشت کی کیفیت کا اندازہ ہوتا ہے وہ غداری نہیں کرتا ہے ہم ایک ایسے دور میں واقع ہوئے ہیں جس کی اکثریت نے غداری اور مکاری کا نام ہوشیاری رکھ لیا ہے اور اہل جہالت نے اس کا نام حسن تدبیر رکھ لیا ہے آخر انہیں کیا ہو گیا ہے خدا انہیں خارت کرے وہ انسان جو حالات کے الٹ پھیر کو دیکھ چکا ہے وہ بھی ہیلے کے رخ کو جانتا ہے لیکن امر نہیں اللہی اس کا راستہ روک لیتے ہیں فرصت ملا ہری جت لہو فتی اور وہ امکان رکھنے کے باوجود اس راستے کو ترک کر دیتا ہے اور وہ شخص اس موقع سے فائدہ اٹھا لیتا ہے جس کے لیے دین سد نہیں ہوتا ہے